پھر صلف صالح کی بات کی ہے کیونکہ یہ طریقہ ہے جی ہاں صلف صالحین ایک ساتھ مل کے جلاد کی اختلاف صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا لیکن کن مسائل میں تھا کل میں تو حید میں تھا تابعین کے دور میں اختلاف تھا کے چند امور میں اختلاف تھا عقائد میں یاد رکھیں عقیدے میں صلف صالح کا کو کوئی اختلاف نہیں تھا اور جو عقیدے کے مسئلے میں کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ اس اختلاف کی گنجائش ہے یعنی وہ ہمارے دین کی بنیادی مسائل میں سے نہیں ہے یاد رکھے عقائدہ ہے جن عقائد کے مسائل میں صحابہ کرام نسر صاحب کے دور میں اختلاف ہوا ہے اور وہ ثابت ہوا ہے بعض رض ضعیف ہے اور وہ ثابت ہوا ہے یہ اختلاف موجود تھا اور تھا بھی عقیدہ کے تعلق سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے عقیدہ کے بنیادی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی اس کو اس میں اختلاف کرتا ہے تو دار اسلام سے خارج نہیں ہے پائے گا کیوں کیونکہ ہمارے سب سے بڑے رہنما شریعت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے صحابہ اقرام ہے تو کیا وہ کبھی ایسے بنیادی میں اختلاف کرتے جو دراصل سے خارج کر دیتا ہر بزن ہمارا ایمان ہے یہ. یہ بنیادی بات ہے